والد کے مرنے کے بعد اس کو ملا دیا ہو لوگوں نے اس کے نصب کے ساتھ یہ وہ والد جو کس کے لیے دعویٰ کیا جاتا ہے اس کی اتحا مطلب یہ ہے کہ اسی کے دعوے پر اس کو کیا کیا یعنی اس کے ساتھ ملحق کیا گیا نسب کے لحاظ سے تو اس کے لیے فیصلہ یہ ہے کہ وہارثت ہو تو یہ بچہ وراثت لے گا اس کے کے والد کے مال میں سے تو سمجھ لے کہ لسبی لحاظ سے جب منسوخ کیا گیا اس کے والد کے طرف تو اس کے مال وراثت میں سے یہ وراثت بھی لے گا کیونکہ یہ گویا ہے کہ اس کا کیا ہو گیا بیٹا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فیصلہ فرمایا اور فیصلہ یہ تھا کہ ان نمن من, من متین یوم اصاب وہ شخص جو کہ وہ پیدا ہو کس سے امس ہے یعنی لونڈی سے اور وہ لونڈی اس کی ملکیت میں تھی اس دن سے جب اس دن اس کے کیا کیا یوم اصابہ جس دن اس کے ہاتھ میں آئی تھی اور اس نے اس کے ساتھ کیا کیا مستری کی اجماع کی اور اس سے بچہ پیدا ہو گئے تو لہٰذا اس کے لیے کیا ہے فقط اللہ کا منصلح بے شک یہ بھی لاحق ہوا اسی کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے مطالبہ کیا کس کا لاحق ہونے کا یا اس کے ساتھ نصب میں ملنے کا مطلب اس کا بھی اس کی کیا ہو گیا یہ امی ولد بن جاتا ہے تو لہٰذا یہ بچہ بھی اسی میں سے ہے مقبلہ ہاں جو تقسیم اس سے پہلے کی گئی تو اس میں اس کا حصہ نہیں بنے گا میراس میں سے شے ان کوئی چیز بھی لیکن جو بعد میں حصہ تقسیم کیا جاتا ہے یا ہمارے وراثت بچا ہو تو اس میں یہ حصہ دار ہو سکتا ہے اگر اس سے پہلے اس یعنی لاحق ہونے سے پہلے تقسیم ہو چکی تھی تو اس میں اس کا حق نہیں بنتا اگر لاحق ہونے کے بعد کوئی مال وراثت ہے تو اس میں پھر کیا ہے مستحق ہے وما اور وہ جو مالی میں سے کوئی چیز باقی رہ گیا اور اس نے پا لیا جو ابھی تقسیم نہیں ہی کیا تو فلاح نصیب ہو اس مال وراثت میں اس کے لیے پھر اس کا حصہ ہے فلاحی الحقہ کانا بھو لذیذ پھر ملحق نہیں کیا جائے گا اس صورت میں جبکہ اس کے ادب کی جو یہ نسبت کی جاتی ہے اس کی اور وہ ابو کیا کرے استلحاق سے پہلے وہ کیا کر انکار کرے تو پھر یہ اگر وہ انکار کرتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کو لاحق نہیں کیا جائے گا من کہا اگر یہ بچہ اما سے ہو یعنی لوڈی ایسی ہے کہ اس کا مالک آدمی نہیں تھا یا حرتی لیکن آہارا بحا اس کے ساتھ اس نے جنا کیا تھا تو پھر کیا ہے فہ الحق والا یارسو یا یو رسو نہ اس کے ساتھ یہ لاہک کیا جائے گا اس باپ کی طرف نصبی نسبت اس کی نہیں کی جاتی اور نہ اس کے مال میں سے یہ وراثت لے سکتا ہے۔ قائंका الذی یدعا له هو ادعاه فهو ولده زنیۃ من حره ان کالا اگر وہ جس کے لیے دعوی کیا جاتا ہے یعنی وہ دعوا جو کہ اس کی دعوا ہے تو پھر سمجھ لے کہ یہ ولد زانیہ ہے چاہے وہ حرہ میں سے ہو یا امہ میں سے ہو تو اس میں وراثت میں حق اس کو نہیں ملتا روا دن ابن آتیق نبی اللہ صلی اللہ علیہ نبی راحب اللہ جابر بن آتیق فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیرت میں سے یہ بھی ہے جو اللہ کو پسند ہے مینغز اللہ اور بعض غیرت ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں سے اللہ بوس کرتے ہیں اللہ کو ناپسند ہے ملتی اللہ وہ غیرت جو اللہ کو پسند ہے الغیرت ریبا وہ غیرت ہے ریبہ میں ریبہ سے مراد کیا ہے شک اور شبہ کے موقع پر یعنی یعنی مواز تہمت میں مواز شک میں مواز تردد میں ٹھیک ہے جی جس میں امکان ہو اتحام کا تو اس وقت غیرت جو ہے وہ پھر کیا ہے یہ اللہ کو محبوب ہے <تصح> تو لہٰذا اس وقت پھر کیا ہے یہ غیرت اللہ کو کیا ہے یہ محبوب ہے کہ اس وقت انسان موازد احمد سے بچا کر اپنے آپ کو غیرت یہ غیرت اللہ کو کیا ہے یہ محبوب ہے؟ یہ محبوب ترین ہے فلغیرت اللہ تعالیٰ وہ غیرت جو اللہ کو محبوض ہے اللہ کو ناپسند ہے تو فلغیرت فی غیر ریب وہ غیرت ہے جو کہ وہ شک اور شبے کے بغیر ہو وَإنَّ مِنَ اِمَا <اللَّه> بے شک بعض میں سے بعض تکبر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہوتا یعنی وہ تکبر پڑائی ظاہر کرنے کے لیے اور دوسرے کو نچلا دکھانے کے لیے اس طرح تکبر کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے امین حامہ حب اللہ بعض تکبر ایسا ہوتا ہے جو اللہ کو پسند ہے جو تکبر اللہ کو ناپسند ہے ہاں جی جو اللہ کو پسند ہے وہ کیا ہے يحب اللہ تیب اللہ وہ تکبر وہ انداز تقبر کا جو اللہ کو پسند ہے وہ اس وقت آدمی کی اختیال ہے آدمی کا تکبر کا اظہار ہے وقت کتاب میں دشمن کے ساتھ سامنے جب آ جاتا ہے اور اس وقت تکبرانہ انداز میں پیش آتا ہے اور اس کو اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے اور تکبر کا اظہار کرتا ہے یہ تکال یا اللہ کو پسند ہے و اختیال صدقہ دوسرا تکبر اس وقت حجی صدقہ دیتے وقت انسان صدقہ دیتا ہے کل کے دے دے حجی سب کے سامنے دے دے اس وقت اگر فخر بھی کیا تکبر بھی کیا یا اللہ کو پسند ہے کس کے لیے کر رہا ہے تاکہ دوسروں کو اس کا خیر پر اکسائیں اور ان کو کیا کریں تشویق دلائیں تعلی وہ تکبر جو اللہ کو مفغوز ہے اللہ کو پسند نہیں ہے اختیار ہو فل فخری یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اختیار کرتا ہے تکبر اختیار کرتا ہے فخر کے لیے یعنی فخر سے مراد یہ ہے کہ فخر فل نصب کر دیا یا فخر کر دیا کس میں اپنے برادری پر یا فخر کر دیا اپنے کمال پر تو وہ تکبر تقبرانہ اندازی اللہ کو پسند نہیں ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ فی یعنی بغی میں بھی تکبر یہ کیا نہیں ہے یہ جائز نہیں یعنی بغاوت میں اور ایک انسان دوسرے پر کیا کرتا ہے ذہتی کرتا ہے اس وقت تکبر کرتا ہے عجیب پر کبھی آدمی غالب ہوتا ہے تو اس وقت تکبر کا اظہار کرتا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے اللہ کو پسند نہیں رواب احمد ابوداودی الفصل ستالیس. اسی باب العان میں سے آخری جو فصل ہے وہ فصل ثالث ہے فصل کے یہاں ذکر فرماتے ہیں اور حدیث ہے عمر ابن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں یعنی عمر ابن شعیب کا جد بنیا قال قام رج اللہ رسول اللہ <تصفح> عمر ابن شعیب فرماتے ہیں اس روایت سے ایک آدمی کڑے ہو گئے اور پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم فلانیہ ایک آدمی نے کہا کہ رسول اللہ فلان شخص میرا بیٹا ہے میں نے زنا کی اس کی والدہ کے ساتھ لیکن جاہلیت میں اسلام سے پہلے تو ابھی کیا بنے گئی یہ میرا بیٹا بنے گا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا دعوت اسلامی ہاں جی یعنی اسلام لانے کے بعد تمہیں کوئی یعنی اس بچے کو اپنانے کا دعوی تمہارے پاس کوئی حق نہیں ہے اسلام قبول کرنے کے بعد جو زمانۂ جاہلیت میں تم سے غلط کام ہوا تھا اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے یہ تمہارا بیٹا دعوے سے نہیں بن سکتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجاہلیت زمانۂ جاہلیت اور جو جاہلیت کی باتیں تھی یا جاہلیت کی جو رواج اور دستور تھا وہ چلا گیا اسلام آنے کے بعد وہ سارا کا سارا منسوخ ہو چکا ہے الولد للفراش ولد جو ہے فراش کے لیے وللہ حجر اسلام کے اندر آہر کے لیے جانے کے لیے حجر ہے سنسار ہے حجر سے مراد یہ بھی ایک احرمان ہے اس کو ولد نہیں ملے گا ولد کس کے لیے فراش کے لیے یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے لہذا یہ اسلام کے اصول ہے ہاں جی فراش کے لیے ہوگا اور آہر کے لیے حجر ہوگا روا احمد وعنه ان وسلم یہ حدیث حضرت عمر علیہ روایت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہُن چار ایسی عورتیں ہیں جن کے بارے میں ملانت ثابت نہیں اور ملانت نہیں کی جاتی ان کے درمیان میں ایک کیا ہے انسرانی تو تحت المسلم ایک یہ عورت ہے جو کہ بنیادی طور پر مذہب کے لحاظ سے نسرانی ہو کرسچن ہو عیسائی ہو اور مسلمان کی نکاح میں ہو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کا نکاح مسلمان سے ہو سکتا ہے بالکل اگر اہلی کتاب میں سے ہے اور واقعی یہ مانتے ہیں تو اپنی کتاب انجیل کو یا تورات کو یہودی ہے تو اس کے نکاح ہو سکتا ہے مسلمان کے ساتھ کہ مشرق نہ ہو اہلی کتاب مشرق عورت کا نکاح مسلمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا فرماتے ہیں تو تحت المسلم. مسلمان نے نکاح کر لیا نفرانی کے ساتھ اور جب مسلمان آدمی اس پر الزام لگائے جنا کا تو ملعت کی صورت اس میں ان کے لیے نہیں بنتی وی تو تحت المسلم اسی طرح وہ عورت جو یہودیہ ہو اور مسلمان کے نکاح میں ہو شرت اور تحت المملوک وہ عورت جو کہ خود تو آزاد ہے لیکن ہاؤن اس کا مملوک ہے اس کا غلام ہے تو اس میں بھی ملاد نہیں ہے تیسری صورت اور چوتھی صورت یہ و تو ہے وہ مملوک تحت الحر کا ہے بندی ہے کس کے تحت ہے کس کے نکاح میں ہے آزاد آدمی کی نکاح ہے اس میں بھی ملادت نہیں ہے ملاحمت کی صرف ایک صورت ہے کہ آدمی بھی حور ہے اور عورت بھی حور ہے آدمی بھی مسلمان ہے عورت بھی مسلمان ہے اس سورت میں پھر مولان کی یہ باب جاری کیا جائے گا ورنہ ان چار سورتوں میں کیا ہے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم وقال بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا اس وقت جب حکم دیا مطالعہ کو کہ ایک دوسرے پر لان آج جاری کرے پہلے مر کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہے عورت کی باری آتی ہے پانچ پانچ دفعہ یہ الفاظ کہ دیتے ہیں تو مطلع جب تلاؤن کرنے لگے تو ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہ دونوں جب لانت شروع کریں گے تو, تو آپ نے کیا کرنا اے خام ستھی پانچویں دفعہ جب کہنے لگے تو اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لو اور ساتھ یہ کہہ دے کیا کہہ دے اس کو کہ اللہ سے ڈرو وقال اور کہنے لگا انہا موجبہ کہ یہ تو پانچویں دفعہ جب, دفع جب کہہ گے تو یہ موجبہ ہے یہ موجبہ سے مراد کیا ہے موجبہ سے مراد کیا ہے یعنی یہ واجب کر دیتی ہے کس کو واجب کر دیتی ہے کس کو یعنی اللہ کے عذاب کو آخرت والی دنیا میں تو فیصلہ ہو گیا لیکن جو آخرت کا کیا ہے عذاب ہے وہ عذاب کیونکہ ان میں سے تو ضرور ایک سچا ہوگا ایک جھوٹا ہوگا جو جھوٹا جو ہوگا تو اس پر اللہ کا عذاب ہوگا تو اللہ کی گرستہ یہ جان نہیں چھڑا سکتا رواہ النسائی روایت کی اس حدیث کی کس سے امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ وَانَ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نَحَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَرَجَ مِنَ عِنْدِهَا لَ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نکلے میرے انتہا سے مراد یہ ہے کہ باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ان کے ہاں ٹہرے ہوئے تھے. رات کے وقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شک میں پڑ گئی شاید کسی اور بیگم کی طرف نہ گیا ہو ہوخیر تو آڈی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے غیرت کی یعنی غیرت میں آ گئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ سلم کے پیچھے پیچھے ہاں جی دیکھنے لگی کہ کہاں جا رہے اور جا آ... یہ واقعہ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کے چلے گئے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عہٰ نے پیچھا کیا حاجی کہاں جا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا جا کے جنت البقی میں حاجی قبرستان میں کڑے ہو گئے رات کے اندھیرے میں بخی والوں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے واپس جب آنے لگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب گھر کے قریب پہنچ گئے تو میں دوڑ کے جا کے بستر میں گھس گئی اور سونے لگی ایسا اپنے آپ کو ڈالا کہ میں سو رہی ہوں لیکن سان سے میری چھڑی ہوئی تھی کیوں کی جلدی جلدی آ گئی تھی کہ اس نے دیکھ لیا شاید تو کہا کہ حضرت عائشہ سے پوچھا کیا ہوا کیوں یہ چڑی ہے تو فرماتی ہے پچا فراسل آئے تو اسے دیکھا جو میں نے حرکت کی یا میری جو استرابی حالت تھی یا میری سانسیں چڑھی ہوئی تھی تو اس پہ ربی کریم صاحب سلم سمجھ گئے کہ یہ بھی میرے پیچھا کرنے کے لیے آئی تھی عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عائشہ کیا ہوا آپ کو آخیر تھی کیا تم غیرت میں آگئی تھی آپ نے غیرت کا اظہار کیا لا مثلی على مثلی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں کہتی ہے کہ کیا ہوا مجھے کہ میں غیرت نہ کروں میری جیسی عورت غیرت نہ کرے آپ جیسے شخص پر مطلب یہ ہے کہ میں کبھی بھی گوارا کرتی کہ باری میری ہو اور کسی اور کی طرح آپ چلے جائیں مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک محبت کی طرف کیا اشارہ ہے اس میں محبت کے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معنی نہیں کہ صرف خاون تو خاون نہیں ہے وہ تو رحمت للعالمین عالمین ہے کیا ہوا کہ میری جیسی عورت آپ جیسے شخص پر غیرت نہ کرے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا لَقَدَ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ کی شک تمہارے پاس تمہارا شیطان آئیتا اور تمہیں اس طرح بات دل میں ڈال دی میرے بارے میں کہ کہا یہ کسی اور بیگم کے پاس نہ گیا ہو حالت یہ ہے رسول اللہ فرمانے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امعی شیطان یا رسول اللہ کہ میرے پاس شیطان ہے یعنی میرے شیطان ہے شیطان آتا ہے میرے پاس مجھے دھوکا دینے کے لیے قال نام رسول اللہ سلام نے فرمایا جی ہاں کیوں نہیں ہے آپ شیطان سے مست نہیں کل تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے سوال کیا میں نے پوچھا رسول اللہ اللہ کے وسلم آپ کا بھی شیتان ہوتا ہے آپ کے پاس بھی آتا ہے تمہیں بھی کبھی دھوکا دے سکتا ہے قال نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں شیتان آگ، جی ہاں میرا بھی ہے یعنی میرے پاس بھی میرے اوپر بھی مسلط ہے شیطان اللہ کی طرف سے اللہ لیکن اتنی سی بات ہے کہ اللہ جل شان نے میری مدد فرمائی ہے علیہ شیطان پر یعنی اللہ نے میری مدد فرمائی شیطان میرے اوپر غالب نہیں آ سکتا میں ہی غالب ہوں شیطان پر تو شیطان مجھے دھوکہ نہیں جا سکتا حتا اسلمہ یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے مسلمان بہی مانا کی کلمہ پڑا نہیں مسلمان بہی مانا کی میرا تابی ہے جیسے میں کہوں گا اسی طرح وہ چلے گا میرے رضا کے بغیر دھوکہ نہیں دے سکتا یا میرے اس خلاف کچھ سازش نہیں کر سکتا وہ میرا تابع ہو چکا ہے وہ میرا کیا ہے تابع ہے روا ہو مسلم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارسہ فرمایا تھا کہ دل کرتا ہے کہ میں شیطان کو پکڑ کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ میں باندھ لو میں تاکہ سارے صحابہ دیکھ سکے یہ دیکھے یہ شیطان ہے میرا اور میں نے باندھ دیا اور اللہ نے مجھے اعانت دی ہے اس پر اور اللہ نے مجھے غلبہ دیا ہے اور وہ مغلوب ہے میرے سامنے تو تاکہ لوگ دیکھ سکے لیکن چونکہ میرے بھائی سلیمان علی صلاح نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے جو پہلے نہ کسی کو دی ہو اور نہ کسی کو آپ دیں گے چونکہ کے شاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابعت ہے اور وہ اسے کام لیا کرتا تھا بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنوائی تھی تو سلیمان علیہ السلام السلام کی دعا مجھے یاد آتی ہے تو اس وجہ سے میں باندھ کے تو میں نہیں دکھاتا تاکہ سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا بجا ہو وہ پکڑ پکڑ کے ان سے کام لیا کرتے تھے اور ان کو باندھ لیتے تھے یا محصور کرتے تھے یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے تو اس وجہ سے میں نہیں باندھ رہا ورنہ میں باندھ بھی سکتا ہوں تو میں دکھا سکتا ہوں تو اللہ جل شاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے اوپر قلبہ دیا تھا یہ خصوصیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شیطان اس پر غالب نہیں آ سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت فرمائی تھی اللہ رب العزت نے ورنہ پتری شیطان نے کتنا گڑبڑ کر جانا تھا تو اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے دین اسلام کو محفوظ فرمایا روا مسلم باب العدتی یہ انشاءاللہ شاء پہ کل سے انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے یہ عدت کا سے باب العام ختم ہو گیا اللہ رب العزت نے سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے سبحان ربك رب العزة عما يصفحون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين